عظب اللہ علّ اللہ علیہ علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام ورثہ موجود بار خان کو سمجھتے ہیں باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس سے کتاب عقائد نباشاہ صحال نوجوان میں سے مختصر رائس عاموں کی مبارکہ منتقان اور روشی پاک مسئلہ کے عقائد سے متعلق پیش کر رہا ہوں اس میں آج آٹھواں درس ہے اور یہ درس جو ہے کتاب کے باب نمبر چاروں میں باپ اس باب کا عنوان جو ہے اللہ کے فرشتوں پر عقائدہ کا مسئلہ ہے یعنی کے بارے میں آج ہمارے بات ہو اللہ کے فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے شیاست علیہ رحمٰن نے صدر میں کیا فرمایا قرآن پاک میں اس سلسلے میں فرصوں کے بارے میں کیا فرمایا ان کے بارے میں ہمارا عقائد کیسا ہونا چاہیے تو یہ درخت نمبر آٹھ ہے ہاں جی عقائد نبا شاہ صلاح جوابان میں سے تو سوال سوال کی کتاب سوالات پر مشتمل ہے تو سوال نمبر اکیس فرصوں کے بارے میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ کے فرصوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ سوال اٹھتا ہے ہاں جی فہرستوں کے بارے میں ہم ایک نرواشف مذہب ہونے کے لحاظ سے ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے تو جواب جو ہیں اس سلسلے میں حضرت شاہ سید محمد نواش علیہ الرحمہ کتاب العتقادیہ میں فرماتے ہیں کہ فہرستوں کے بارے میں کہ تجھے یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے ایسے فرماتے ہیں تجھے یہ فہستوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ آسمان اور زمین کے فرشتے اللہ تعالی کے ایسے بندے ہیں یعنی فرصے اللہ کے بندے ہیں معلوم ہیں اللہ آسمان اور زمین کے فرشے اللہ تعالی کے ایسے بندے ہیں جو اس کے ہر حکم پر یعنی اور یہ فرصے اللہ کے ہر حکم پر ہر وقت عمل پیرا ہوتے ہیں اور مشاء اللہ کے ہر حکم پر لبے کہتے رہتے ہیں اور آگے فرماتے ایک تو ان کے بارے میں یہی اقدام ہے کہ وہ فرصے جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے ہر حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور یہ اعتقاد رہنا بھی واجب ہے فرشتوں کے بارے میں کہ ان فرشتوں میں تذکیر و تانص یعنی نر و مادہ کی صفتیں نہیں پائی جاتی ہیں فرشتے نوری معلوم ہے ہاں جی ہم انسان اور جنات باقی تمام حیوانوں میں نر و مادے کا تصور ہے عطا قرآن کی ہاتھوں سے نباتات میں بھی کائنات کے عرشے میں نر و مادہ کا تصور ہے لیکن فرشتوں میں نر و مادہ کا تصور نہیں ہے وہ نوری معلوک ہے ان میں نرمادہ کا تصول بھی نہیں ہے اور میں ہمارے طرف ہاں جی نسل کا سلسلہ بھی نہیں ہے ہر فرشتے کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے حکم سے خلق فرماتے ہیں یہ فرشوں کے بارے میں سید مختصرا کے دیں فرماتے ہیں پھر سوال نمبر بائیس یہ سوال ہوتا ہے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے پھر ہاں جی تو اس کا جواب ہے فرشتوں کی تعداد صرف اللہ کے سوا کو نہیں جانتا ہے مگر یہ کہ اللہ خود اپنے مقرب بندوں میں سے کسی کو آگاہ کرے اللہ بتائے میرے کل اتنے فرشتے ہیں ورنہ فرشتوں کی تعداد جو ہے کسی کو معلوم نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و خود جانتا ہے سوال نمبر تیئی جو ہے چار مقرب اور بڑے فرشتوں کے نام بتائے جو فرشتوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے مغرب اور بڑے فرشتے شمار ہوتے ہیں تو جواب یہ چار بڑے اور مغرب فرشتوں کے نام درج ذیل ہیں نمبر ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر دو حضرت میکائیل علیہ السلام نمبر تین حضرت عزرائیل علیہ السلام نمبر چار حضرت اسرافیل علیہ السلام ان چار فرشتوں کو اللہ کے بڑے فرشتے کہا جاتا ہے ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہے تو ایک سوال یہ اٹھا کہ اللہ کے مغرب فرشتے چار مغرب فرشتوں کے نام بتاؤ تو وہ آپ کو بتا دیا کہ یہ معشور اور معروف ہے ہاں جی حکومت کی طرف سے بھی لکھے ہوئے دینیاتی کتابوں میں آتی ہے سوال نمبر چوبیس جو ہے ان چار مغرب فرشتوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں علانہ نشستوں کو کیا کیا ذمہ ہیں سونپا ہے اس سلسلے میں بھی سوال اٹھتا ہے اس کا جواب اعتقادی طور پر جواب یہ ہے جواب نمبر ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری انجویل کی کیا ذمہ داری ہے فرماتی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری جو ہے انسانوں کے ہدایت کے لیے بشر اور جنات کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے امبیا علیہ اللہ علیہ السلام پر وہی اور حقائق پہنچاتا ہے ہاں جی اس فرصے کا کام یہ ہے کہ یہ اس فرصے اللہ تعالیٰ کے علم کا مظہر ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس طرف سے آہ تمام آہ جو ہے علم ہاں جی وہی لائے ان کا کام کیا ہے عزی ویل کی ذمہ داری انسانوں کے ہدایت کے لئے اللہ کی طرف سے انبیاء پر وہی اور حقائق پہنچاتا ہے یعنی علمی حقائق پہنچاتا ہے چنانچہ قرآن مجید ہاں جی اور قرآن مجید و دیگر آسمانی دیگر صوف آسمانی یعنی ہاں آسمانی کتابیں جو انبیاء پر وہ جی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں وہ سب ہاں جی چنانچہ قرآن مجید و دیگر صوبِ آسمانی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام تک پہنچے ہیں تو جبری علیہ السلام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور البشر کے ہدایت کے لیے جو علوم اور کتابیں صعفے بھیجا گیا ہیں ان کو اللہ سے لے کر اللہ کے انبیاء تک پہنچانا ہے ان کے دلوں تک پہنچانا یہ جبریل علیہ السلام کا کام ہے ان کی ذمہ داری نمبر دو حضرت میکائل کی ذمہ داری کیا ہے تو حضرت میکائل پر جو ہی اللہ کی جانب سے بندوں تک رزق پہنچانے کی ذمہ داری ہے ان کی ذمہ داری ہے اللہ کے ہر بندے کو جو اللہ نے رزق اس کی قسمت میں لکھی ہے ہاں وہ رزق پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے نمبر تین حضرت عزرائیل ہاں جی اسرائیل کی کیا ذمہ داری ہیں حضرت عزرائیل اللہ کے حکم سے بندوں کے روح قبض کرنے پر معمور ہے ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے بندوں کے روح قبض کرتے ہیں ہاں جی اور یہ ان کی ذمہ داری ہے خواہ مسلمان ہو خواہ مومن ہو جو بھی جتنے بھی اس کائنات کے اندر اللہ کے معلومات ہیں موجودات ہیں ہاں جی ان کی روح قبض کرنا ضبرِ علیہ السلام کے کا کام ہے انسانوں کی نمبر 4 حضرت اسرافیل جو چار بڑے حصوں میں سے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے فرماتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے حضرت اسرافیل قیامت کے دن سور فونے کے ذمہ دار ہیں سور یعنی خوفناک آواز سے ہیں انتہائی خوفناک آواز قرآن کی متعدد آیتوں میں اس سور کے بارے میں بات موجود ہے تو فرماتے ہیں حضرت اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کے ذمہ دار ہیں تو جب یہ فرشتہ پہلی بار اللہ کے حکم سے سور پھونکے گا تو پوری کائنات کے ہر زیرو مر جائیں گے پہلی دفعہ جب سرخ ہو گے گا نا تو پوری کائنات کے ہر زیرو مر جائیں گے اور نظام اس کائنات کا درہم برہم ہو جائے گا ہاں یہ دنیا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا پھر کچھ اور کچھ عرصے بعد جس طرح قرآن پاک کی آیتوں میں شدید زلزلہ ہوں گے اس کے نظرے میں ہاں حتیٰ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے رائے کی طرف ہاں ادگا جگہ بل دنگہ توسوں سے اڑنے لگ جائیں گے اور یہ دنیا جو ہے ایک چٹیل میدان بن جائیں گے ایک وسیع اور عریض ایسے میدان جس میں نہ کوئی اتار ہے نہ چڑھاؤ ہے نہ گودی ہے بالکل پلین اور وسیع میدان بن جائیں قرآن بغات ہے فیاضرحا قاً صفصہ اللہ تعالیٰ میدان قیامت قیامت کے دن جو ہے جب اصرافیل پہلہ سرف ہو کے گا خطرناک انقلاب کے ساتھ ہاں جی اور زلزلے کے ساتھ اور کا دنیا جو ہے موجودہ حالت بالکل بدل جائے گی اور دنیا ایک چٹیل اور وسی اور عریس میدان بن جائے گا تو لہٰذ ہم لکھائے اور نظام در ہم برہم ہو جائے گا پھر کچھ عرصے بعد ہاں جی پھر کچھ عرصے بعد جب دوبارہ سرخ ہو جائے گا حضرت اسراحیل دوبارہ ہو جائے گا تو اس سور یعنی اس خوبصورت کیا ہے خوفناک آواز اس فرصے کی تو اس سور یعنی خوفناک آواز کے ساتھ تمام معلوقات تمام معلوقات دوبارہ زندہ ہو جائیں گی دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو دوبارہ جو ہے زندہ ہو جائیں گے اور سب جو اماں یہ کہ پہلا سور اور دوسرا سور میں کتنا فاصلہ ہے کتنا وفا ہے قرآن سے سلسلے میں کوئی اشارہ نہیں ہوا ہے ہاں جی تو لہذا یہ نہیں جانتے اللہ خود بہتر جانتا ہے قیمت کے علم اللہ نے خود کے علاوہ کسی کو نہیں دیا موت کے علم اللہ نے خود کے علاوہ کسی کو نہیں دیا خاص طور برقیمت قیامت کا تو لہذا جو ہے یہاں گرمائے تمام پہلا سرف اونکے گا تو قیامت دی دنیا کا نظام درہم برہم تمام موجودات مر جائیں گے اور جب دوسری دفعہ سرخ اونکیں گے ہاں جی تو گرما تو اس سور خبن آواز کے ساتھ تمام معلومات دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور سب حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے تمام معلومات جو ہے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے تو یہ جو ہے فرشتوں کے بارے میں چند ایک سوالات جو ہے آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچایا ہیں عام عام ابھی جو ہے آگے جو سوالات آئیں گے اب قرآن پاک میں فرشتوں کے بارے میں مزید کیا تفصیلات ہوں گے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اس موضوع پر انشاءاللہ ہم کل کے درست میں آپ تک اس نوکات پہنچائیں گے